لائی العليم <سؤال> من الفلی <سؤال> اللہ تعالی بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وکر اللہ سمیع حلیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی اگر کسی شخص میں کوئی دینی یا دنیاوی عید پایا جاتا ہو تو اسے سر عام زلیل کرنا جائز نہیں اس کا وہ عید لوگوں کے سامنے بیان کرنا ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ یہ غیبت ہے کسی کا بھی دینی دنیاوی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت ہے اور غیبت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 ذیف ایسے بیان کرنا امت پر ظلم ہے اور اس ظلم سے امت کو بچانے کے لیے ذہی راضی کا ظلم بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی روایت سے بچ جائیں کہ اس کی روایت پر اعتماد کر کے اپنا عقیدہ اور عمل بنا کے آفرت کو برباد نہ کر رہے تو رواج حدیث پر جو جلحہ اور جو نفد ہے وہ بھی جائیں ی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے متر غنی ظلم یہ علم ہوں اور چاہوں غنی آدمی کا ٹال متوڑ کرنا ظلم ہے یہ علم اجیوا ہو جو اس کی عزت اور اس کی سزا دونوں کو حلال کر دیتا ہے یعنی کسی نے قرض لیا اب وہ قرض واپس نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہے ویسا چار بوجھ کے تالمت کر رہا ہے اب ایسے آدمی کی برائی بیان کرنا جائز اس کی عزت میں تان کرنا جائز ہو جائے غریب آدمی کا حق ادا کرنے میں قرض ادا کرنے میں تال متوڑ کرنا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 اسی طرح اسی حوائد سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا یہ بھی جائے گا سوتی مل خواہ منظور ہے اور یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو وہ ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بری بات مجھ سے نکال دے تو بھی جائے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 تو لوگ پھر جو وہ زیادتی کرتا تھا آیا اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے اور اس کو برا بھلا کہتے بالآخر اس نے تنگ آ کے معذرت کر لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کسی قسم کی کوئی ایگاہ نہیں دے گا تکلیف نہیں پہنچائے گا اور درخواست کی کہ اپنا سامان اٹھا کے اندر آئے لا جہ سولی اب پچھلی آیات میں ذکر کر رہا تھا کس کا منافقین کا منافقوں کے عید بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ مزبزین بین اللہ اولا, اولا نماز کے لیے اٹھتے ہیں یہ سارے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 اس لیے ان منافقوں کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے لیکن حد اس ان کا بھی نام لے کر عیب نہیں ظاہر کرنے اللہ سبحانہ بھرنا ہوا تعالی نے منافقوں کی علامات نشانیاں ان کے حوب بیان دیے ہیں کسی منافق کا نام نہیں لیا صرف مطلف طور پر کہا کہ یہ ایسے کرتے ہیں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 او انسو ان یا تم کسی برائی سے درگزر کروندی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ ظالم کا شکوا یا اس کے حق میں بدوا کرنا جائز ہے تو یہاں اللہ سبحانہ ہوا جالا کروا رہے ہیں وہ کہ جواب ہے اس کا تاہم افضل اور فطر یہی ہے کہ اف و درگر سے کام لیا جائے معاف کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالی خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدا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 کوئی آدمی اگر اللہ کے لیے نیچا ہو ماں حضلہ اللہ کے لیے کوئی بندہ تواز و آج ان کے ساتھ اختیار کرے اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیچا کر دے تو اللہ سبھرانا ہوا تعالیٰ اس کو اور رفتہ آج اس کو ضرور اللہ بلندی دیتا ہے اونچا کر دیتا ہے تو اب وہ درگزر ماف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے جواز ہے کہ ظالم کا ظلم بیان کیا جائے مضروم کو حق حاصل ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے ان اللہ دینا یقورو نہ بلّاہ ان رسولی و رسولی ہی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ اثر کرتے ہیں وہ علید ہونا یو فرحو بین اللہ و رسولی اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں نین و بی با کہ ہم بعض پر ایمان لائے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے بعض پر ایمان نہیں رکھتے وہ یورید نیبئی کا قبیلہ اور وہ اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اولا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں وہ اختنال آداب و اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن آداب تیار کر رکھا ہے منافقین کے قدیق افعال ان کے اقوال اور اعمال بیان کرنے کے بعد یہاں سے آگے اللہ سبحانہ خان ولا نے یہود و نشارہ کے حالات ذکر کرنا شروع کیے ہیں کہ ان کے خیالات ان کے شبہات کیا ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ان کی ترجیح اور یہ سلسلہ صورت نساء کے آخر تک مسلسل چلتا ہے صورت نساء کے آخر تک یہی یہود و نشارہ کے شبہات اور ان کے خیالات اور پھر اس کی تردید اللہ سخان نے جو کی ہے یہ آخر تک چلے گا ہاں آخری جو آئس ہے سورت نصافی وہ اس سے موضوع پر ہے تو اللہ تعالی کو ماننا نبوت اور رسالت کو نہ ماننا یہ یہود کا وکیرہ تھا اللہ تعالیٰ پر کہتے تھے ایمان ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اسی طرح سے جو نسارہ تھے وہ پیسا علیہ السلاط وسلام کو بھی مانتے موسا علیہ السلاط وسلام کو بھی مانتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے یہود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 اللہ سبحانہ خانہ ہوا کو ماننا اور رسالت و نبوت کو نہ ماننا یہ کف ہے واضح کیونکہ اللہ کو ماننا ہے ہی یہ کہ اس وقت اس دور کے نبی کو مانا جائے کیونکہ نبی ہی تو اللہ تعالی کے احکامات بتاتا ہے اور اللہ تعالی کے احکامات کو نہ مان، ماننے سے اللہ تعالی کے احکامات کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کائنات کو بڑھانے والے کائنات کے رب کا منکر بن جاتا ہے تو یہ کیسے اللہ کو مانتے ہیں نبیوں کو نہیں مانتے اور نبیوں میں سے کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے وہ یو ری دوں یہ تقدو بیندی اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے ہمارے زمانے میں بھی مادا پرست جو لوگ ہیں وہ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 سب کچھ ملا کر اور اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے لوگ تو روتے ہیں ہمائیوں کے بیٹے جلاد الدین محمد اکبر کو کہ اس نے دین لا ہی بنا دیا تھا ہندوئزم اور اسلام دونوں کو ملا کے جودا کے عشق میں اس نے بیڑا برق کر دیا اور ایک نیا ہی دین بنا دیا مسلمان وہ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 ہم نے حافظ سے بھی گاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی جن کو مسجد میں رہے رات کو میں آنے ماں شوکھ ماں ماں شیوائے حرکت جدا با ما شراب خرد و بظاہر نماز کرتے جیسا دیش ویسا دیش نمازیوں کے ساتھ آئے تو نمازی ہوئے سود کوروں کے ساتھ گئے تو سود کو ہوئے اور یہ سب کچھ ملا جلا کے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 کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے یورید نہیں فرض اس کو بے اللہ رسولی اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق اللہ کی مانیں گے رسولوں کی نہیں مانیں گے رسول کی بات حدیث سنت اس کا انکار کرتے ہیں اور یورید ہونا یہ تحید و بے نظاری کوئی اور ہی نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں او را کا ملکا یہ لوگ حقیقی کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شاخ نہیں آزابمین اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا تیار رکھا ہے ولبین آمنہ ہی ولب فرق و بین آحادن من اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ولم فر بین احا دن من اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق انہوں نے نہیں کی اولائی کا توحفہ یوتی ہند ہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان قریب اللہ ان کے اجر دے گا غکا نفور رحیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سر نبیوں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لالسر صبینہ احدین رسولی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی کوئی تکلیف نہیں کرتے اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ لوگ ہیں سوفا صوفاج ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا وقان اللہ غفور الرفیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بخشنے والا احبان سورہ بخارہ میں بھی آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے کا تب فنون ابھی بال کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے بعض احکام مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے یاد رکھنا سماجا من کم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 اللَّهُ عَنَّا تَعْمَلُونَ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ سے داخل نہیں حکم دیا ہے خود قلو كی سركاف اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے یہ نہیں کہ جہاں تک پسند آیا اسلام پر چلتے رہے مانتے رہے جہاں پر میرے مفادات کو زد آنے لگی وہاں پر اسلام کو سوری بول دیا بس سوری اتنا ہی قابل ہے دور چی کارروئی سے بڑا ہوتا ہے یہ کام اہل ایمان کی نشانی کیا ہے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان تفریح بھی نہیں کرتے سارے نبیوں رسولوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں ہاں یہ ہے وہ لوگ کہ انکریب ان کے ازر اللہ نے دے گا تو اجر حاصل کرنے کے لیے پورا پورا مسلمان ہونا ضروری ہے مارش مارش